تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ مانو ہے اور اورزم کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی معبود ناؤ جلائے اور مارے تو آمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانی والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر آمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم را پاؤ